الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاء أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين وما منع الناس ان يؤمنوا او روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی ہر زمانے کے انسانوں میں تو ان کے لیے ایمان لانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ رہی وہ یہی رہی اللہ انکال صلی اللہ بشر تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا اس کا جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ چونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں لہذا رسول کا انسان ہونا ضروری ہے رسول بھی ہم نے انسانوں میں سے چنا اور اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کے بھیج رسول اسی جنس سے ہونا چاہیے تاکہ وہ اس جنس کے مسائل کو سمجھتا ہو ان کے معاملات کو سمجھتا ہو اور جو چیز بھیجی جائے وہ رسول خود پہلے اسے پریکٹس کر کے دکھا دے تاکہ اتمام حجت ہو جائے کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ نے تھیوری تو پڑھا دی مگر یہ پریکٹیکل تھیوری نہیں تھی پریکٹکس نہیں ہو سکتی تھی اس کی لہذا رسول کی ذمہ داری صرف پہنچانا نہیں ہوتا ہے قولی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی یہ رسول کی ذمہ داری ہے نماز فرض ہوئی تو سب سے پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی فرماسلو کمار آئی تم نی وسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اسی طریقے سے جب منہ بولے بیٹے کی بیوی جائز قرار دی گئی خسر کے لیے یا اس باپ کے لیے جس کا وہ منہ بولا بیٹا ہے تو سب سے پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے پڑھایا گیا جو حضور کے منہ بولے بیٹے زید ابن ہارسا رضی اللہ تعالیٰ نے جو کسی زمانے میں زید بن محمد کہلاتے تھے ان کے ساتھ ہوا اور یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ عربوں میں صدیوں سے یہی رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا ہوتا تھا جائیداد میں وارث ہوتا تھا اور ایک طوفان برپا ہو گیا اس اور بڑے بڑے سکینڈل بنے لیکن چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا اور نبی کی ذمہ داری تھی اور اسے کر کے دکھانا تھا آج ہمیں ذرا سا کوئی تانا دے دیتا ہے تو ہم فوراً دین کو ہٹا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں دیکھے جی پڑھی لکھی ہو کے تو برقع پہنتی یا کسی نے داڑھی رکھ لی تو لوگوں نے اعتراض کیا اور فورن صاف،, صاف کروا دی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کی گز گز زبانیں تھی منافقین کی اور کیا کیا سکینڈل بناتے تھے لیکن عمل کر کے دکھایا ہے کیا حضور کے زمانے میں تانے نہیں ملتے جو آج ملتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو دے کے ہم کوئی آدمی اگر کہیں پانچ یا ساڑھے پانچ ہزار دن کی نوکری پہ لگ جاتا ہے اور کوئی اسے تانا دے کہ صاحب یہ کہ تم کیسی یونیفارم پہن کے جاتے ہو اور صبح چار بجے اٹھ کے ڈیوٹی پہ جاتے ہو ہم کو دیکھو نو بجے تک سوئے رہتے ہیں تو کوئی آدمی ان کے تانوں کو دے کے نوکری چھوڑ دیتے اپنا فائدہ دیتے تو ہمیں لوگوں کے تانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ بھی شیتان کا ایک وار ہے اور کی ایک چال ہے کہ آپ کو خود وہ روک سکے نیکی سے تو پھر کچھ لوگوں کو جا کے ابارتا ہے وہیاتی شیاتی اپنے دوستوں کو وہی کرتے ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ تو ذرا یہ تانا مار کے دیکھ شاید یہ نیکی سے ہٹ تو ضروری یہ ہے کہ جس جنس کی طرف بھیجا جائے بندہ اسی جنس میں سے وہ مارسلام رسول ان الاب علی سانق میں ہم نے نہیں کوئی رسول بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں وہ اسی قوم کی زبان بولتا تھا انہی کے قبیلے کا ہوتا تھا انہی کے رسم و رواج کو جانتا تھا وہ اس کے بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے اس کے حسب و نصب کو جانتے تھے کوئی ہوا میں سے آ کے نہیں کھڑا ہو جاتا تھا اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا یہ کون ہے کہاں سے آیا ہے کیا کر کے آیا پیچھے سچا ہے جھوٹا ہے نبی کی پچھلی زندگی بھی اپنی قوم کے لیے حجت ہوتی فقت لبی توفیق میں امر امن قبل ہی فلا تاخیر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ان کو بھی رسول کی ضرورت پڑتی ہماری بات چل رہی تھی نبی کی جو دوری حیثیت نبی کا ہمارے ساتھ رشتہ اور نبی کا عالم غیب کے ساتھ رشتہ نبی کی بشریت جو ہمارے مماثل ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی بیاہ کرتے ہیں اولاد ہوتی ہے فسر ہوتا ہے داماد ہوتے ہیں اور نبی کی وہ حیثیت وہ ملوکی اس کی حیثیت وہ نورانی حیثیت جس کے ذریعے وہ جبرائیل سے جڑے ہوتے ہیں اور عالم غیب سے جڑے ہوتے ہیں نبی کے اندر یہ دو خصوصیتیں ہوتی ہیں جو کسی اور عام انسان میں نہیں ہوتی اور نہ کوئی اپنے اندر یہ پیدا کر سکتا ہے عبادت کے ذریعے یا کسی اور ذریعے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی عجوبہ شخصیت جس کے اندر یہ دونوں دنیایں اکٹھی ہو جائیں یہ مادی عالم بھی اور وہ روحانی عالم بھی کیا یہ ممکن ہے ایک کے ایک بندہ اپنے اندر فرشتوں سے بڑھ کر نورانیت رکھتا ہوں نظر اٹھائے اور جنت کے فوچوں میں سے کسی فوچے کو دیکھ لے اور دوسری طرف بشریت یہ کہ ہماری طرح وہ نیچے سوئے اور کھائے اور پی اور بھوک لگے اور پیٹ پہ پتھر باندھے تو اللہ نے فرمایا ولاؤ نہ اگر ہم چاہتے لاجال من کو ملا کا تنفیل ارد ہم تمہارے اندر سے نرا فرشتہ بھی پیدا کر سکتے اللہ بندے سے بندہ پیدا کرتا ہے مگر وہ بندے کے گھر فرشتہ بھی پیدا کر سکتا نبی کے اندر بشریت تو ہوتی ہے فرمایا اور میرا فرشتہ بھی پیدا کرتا تمہارے اندر بلاؤ نہ شاہ جالنا منکم ملائے کا تن پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر فرشتے زمین پر رہتے ہوتے بستے ہوتے ہماری طرح تو فرشتوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو انہیں رسول کی ضرورت ہی کیا تھی اللہ کا نف اللہ کا تل یمس نہ رسولہ یقیناً فرشتے کو رسول بنا کے اور اگر وہ زمین پر رہتے فرشتے تو زمین فزیکلی وہ زمین کے جو تقاضے ان کو پورا کرتے ہو انہیں بھی اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ان کی جو باڈی بنائی جاتی ہے وہ سٹرکچر وہی وہ ہوتا جو یہاں زمین پر رہنے کے لیے ضروری ہے اور پھر جس شکل میں وہ ہوتے اسی شکل میں فرشتہ بھی آتا اب اگر ہم ہماری طرف اللہ تعالی فرشتوں کو برائے راست بھیج دے تو ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ جبرائیل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے آپ جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کبھی اپنی اصلی شکل بھی دکھا دیں ان کا اچھا آج آپ زور کے وقت محلہ اجیاد میں آ جائیں یہ اجیاد جو منا جانے والا محلہ ہے وہ سرنگ کا نام بھی نفق اجیاد دوپہر کا وقت اس لیے وقت سارے لوگ آرام کر رہے ہوتے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا تشریف لے گئے اور جبرائیل جو ہے ایک کھٹکے کی آواز آئی اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ہستی ہے کہ جس نے پورے جس کے بدن نے پورے افق کو بھر دیا اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غش آ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرشتے کی اصل صورت کا تحمل نہیں کر سکتے جس طرح ہماری آنکھیں ننگے سورج کو نہیں دیکھ سکتی ان کی ایک لمٹ ہے اپنی اسی طریقے سے ہماری آنکھیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی اور ہمارا قلب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کا لہٰذا فرمایا کہ وہ اللہ جا مالا کر بھائی دعوے ہم فرشتے کو رسول بنا کے تمہارے پاس بھیجتے لا نہ ہو راجولن ہم اس کو بھی انسان بنا کے بھیجتے مرد کی شکل میں بھیجتے جیسے کل بھی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے جبرائیل اور تمام صحابہ نے دیکھا تو فرمایا کہ ہم اس کو بھی انسان کی شکل میں بھیجتے و لالا بس نہ بے اور انہیں پھر وہی شک پڑ جاتا جو محمد کے بارے میں شک ہے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کو بھی نرا بشری نظر آتا پھر وہ کیسے ثابت کرتا کہ وہ فرشتہ بھی ہے ساتھ اصل شکل دکھا دیتا تو تم بھی ہوش ہو جاتے مر جاتے تو تم اور تمہاری شکل میں رہتا تو تم اعتراض کرتے رہتے کہ تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو انہیں تم لوں مسلم لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے یہ لا ہے اس کا کوئی حل نہیں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر زمین پر فرشتے بھی ہوتے تو انہیں یقینا رسول کی ضرورت پڑتی فرشتوں کی کو بھی رسول کی ضرورت پڑتی لنزل نہ آلے ہی ملک اور انسانوں کو بھی یعنی فرشتے اتنے لطیف اجسام ہیں اس کے باوجود انہیں بھی رسول کی ضرورت ہے ان تک جو بھی احکامات پہنچتے ہیں وہ جبرائیل کے ذریعے پہنچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان والے بھی اللہ کی تلاش میں اسی طرح سرگرداں جس طرح تم یہ مت سمجھو کہ بھائی ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم سے تو دور ہے مگر فرشتوں سے بہت قریب وہ جتنا ان کے قریب ہے اتنا ہی تمہارے قریب ہے اور جتنا ان سے دور ہے اتنا ہی تم سے دور ایسے جیسے چاند چڑا ہوا ہو تو لاہور والے کہتے ہیں ہمارے پاس اور دبئی والے کہتے ہیں ہمارے پاس تو وہ بھی اسی طرح سرگرداں ہیں جس طرح تم سرگرداں ویف عالون مائمر اور امر انہیں بھی جبرائیل کے ذریعے ملتا ہے تو گویا انہیں بھی رسول کی ضرورت ہے زمین پر ہوتے تو بھی ضرورت ہو اب سوال یہ ہے کہ یہ نبوت یا رسالت کی ضرورت کیوں ہے اس کی اہمیت کیا رسالت یہ جو ایک انسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع کر دیا پہلا انسان اور پہلا نبی اس کی ضرورت کس کو ہے اور کیوں ہے سورہ فاتحہ آپ نے دیکھا کتنی اہم سورت ہے یہ فاتحت الکتاب ہے سورت الصلاح بھی یہ نماز ہے فرمایا قسم تو صلاح تو بہنی و وبین میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا تو اس سے مراد فاتحہ ہے اس لیے کہ اس کی جو تفسیر پھر آئی ہے کہ الحمد رب العالمین قال الحمد الحمدللہ رب العالمین جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی اسی طرح تمام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم تو سلا کا مطلب ہے کہ قسم تو تو گویا اس صورت کا نام ہی اللہ نے سلاح رکھ دیا اسی کا نام نماز لیکن اس کے اندر اس صورت کے اندر رسول کا کوئی ذکر نہیں اللہ کا ذکر ہے بندے کا ذکر ہے اللہ اور بندے کے جو تعلقات ہیں ان کا ذکر ہے کہ کس بنیاد پر ہیں اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا بندے کی ضرورت کیا ہے ان کا ذکر ہے مگر رسالت کا ذکر کوئی نہیں رسالت ایک ہی بریکٹ میں ہے رب العالمین کے ساتھ رب کی ربوبیت کا جزوے لا انفک ہے رسالت اور نبوت یعنی اگر رسالت نہ ہو تو رب کی ربوبیت کی جو ذمہ داریاں بنتی ان کی تکمیل نہیں ہو وہ تشنا نہ رہتی دادا اس کا الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے رب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ رب الاسرہ وہ ہوتا ہے جو فیملی کو پالتا بھی ہے ان کو کھلاتا اس کی ذمہ داری ہے کھلانا ان کے لیے چھت کو ارینج کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے پڑھانا بچے کو تعلیم دلانا یہ اس کی ذمہ داری یہ اس کی رب السرا کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ بچے کو پڑھائے جو بھی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق مہنگے اسکول میں نہ سستے اسکول میں سی. لیکن کوئی آدمی اپنے بچوں کو اچھا کھلائے اور اچھے فلٹ میں رکھے لیکن اگر تعلیم نہیں دلوا رہا وہ سارا دن سائیکل چلاتے رہے پتر کہ پڑھتے نہیں ہو کہتا نہیں تو کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ ان کا باپ کوئی اچھا دلی. سارے کہیں گے کہ کیا کرتے بچوں کو پڑھاتا کیوں یعنی باپ کی ذمہ داریوں میں رب السرا کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پڑھائے دادا نبی جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے الم الکتاب الحکمہ وہ انسانوں کو پڑھاتا ہے تو گویا انسانوں کی تعلیم بھی رب العالمین کے ذریعے اور صرف انسانوں کی نہیں وہ رب العالمین ہے تو عالمین کی تعلیم کی ذمہ داری ہوں. صرف انسانوں کی نہیں مرغی کو وہ بتاتا ہے انڈا کہاں دینا ہے انڈے سینے کس طرح ہے, بچوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اس کا دشمن کون کون سا جانور ہے یہ سارا کچھ اس کی چھوٹی سی ڈسک میں اللہ تعالی نے فیڈ کیا ہوا اسے کسی اسکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے مرغے کا کیا کام ہے کسی جنسی اسکول میں بھیجنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. بلی کو بتایا کہاں چھپا کر بچے دینے کس طرح ان کی جگہ بدلنی ہے اس کے لیے کسی دائی کی ضرورت کوئی نہیں تو ہر چیز کو مکڑی کو جالا بننا کس نے سکھایا ہے اللہ نے سکھایا وہ کسی دستکاری سکول میں داخلہ نہیں لیتی شاید کی مکھی نے کون کون سے پھولوں کا رس لینا ہے کس نے سکھایا وہ آؤ ہر ربو کا اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فیڈ کر دیا اشارہ کر دیا کہ بھائی آلئی نہ لل ہر چیز کو گائیڈ کرنا اور اس کا کام سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری انلئی نا لل خدا فراؤن نے جب پوچھا موسا علیہ السلام سے کالا فامربوں کو مایا موسا موسا ذرا اپنے رب کو ڈیفائن کرو یہ کیا ہے مصر والوں کا رب تو میں ہوں یہ تم دونوں کا رب کون ہے یہ درمیان میں تم نے کڑکو چھوڑ دیا ہے مر ربا تمہارا رب کون ہے کالا رب و نلازی آتا کھلا شہین خل کا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا اور پھر ہدایت دی کہ اس وجود کو استعمال کیسے کریں جس جانور کو اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اس کو بتا دی ہے کہ کوئی چھیڑے تو دنگ مارنا ہے یا زہر پھینکنا ہے اس پر یا اپنا رنگ تبدیل کر لیں یا مٹی کے اندر گھس جانا ہے اللہ تعالی کی یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے نال ہی نا ہونا ہر چیز کو اس کا کام سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی ذمہ داری کے تحت یہ نبوت ہمیں ہماری ذمہ داریاں اس لیے کہ ہم ایک وکری ٹائپ کی مخلوق ہیں ہمارا وجود حیوانی وجود اس کی خوراک حیوانی خوراک اس کے تقاضے حیوانی تقاضے جو تقاضے اس کے ہیں وہ آپ کو ہر حیوان کے اندر نظر آئیں گے سیکس ہے وہ ہر چیز کے اندر نظر آئے گا بچے پیدا کرنا بچے پالنا ہر چیز کے اندر آپ کو نظر آئے گا گھر بنانا وہ چڑیا بھی گھونسلہ بناتی ہے چویا بھی بل بناتی ہے ہم بھی اپنا گھر بناتے ہیں تو یہ کمبینیشن یہ ہے انسان بھی ایک کمبینیشن دو ہستیاں اس کے اندر ملی ہوئی اس کا جب یہ جسم تخلیق پا جاتا ہے پھر اللہ اس کے اندر وہ روح تھونکتا ہے تم ان خلق آخر پھر ہم اس کو ایک نئی کریشن میں تبدیل کر دیتے تو ہم وکری ٹائپ کی ایک مخلوق ہیں لہذا ہمارے لیے بندوبست بھی ایک وکری ٹائپ کا کیا گیا ہماری ذمہ داری ڈالی گئی ہے ہم کوئی حیوان نہیں ہیں ہمیں اللہ کی نیابت بک۔ انی جائل انفلا دے خلیفہ ایک تو انسانوں کی مجبوری ہے کہ کوئی آئے اور انہیں ہدایت دے یہ کہ انسان کے حواس سے یا آپ جتنے بھی حواس پہلے تو حواس سے خمسہ کہا کرتے تھے اب آگے بڑھ گئے یہ تیس کے لگ بھگ ہو گئے جن کے ذریعے انسان کسی چیز کو اخذ کرتا ہے لیتا ہے اس کا تجربہ کرتا ہے اپنے احاطہ علم میں اس کو لے کے آتا ہے یہ ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتے ہر چیز کی اللہ نے ایک لمٹ رکھ دی ہے وہ اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے مثلا ہماری آنکھوں کو اللہ تعالی نے دیکھنا سکھا دیا ہے اور ان کا کام صرف دیکھنا اب یہ کتنی بھی کوشش کریں یہ سن نہیں سکتی یعنی دیکھنے کی طاقت سننے کی طاقت سے اتنی دور ہے جتنا زمین آسمان سے دور ہے پاس پاس لیکن ان کی بھی دنیا اتنی الگ ہیں کہ جتنا زمین و آسمان دور ہے کسی آدمی کے اگر کان نہیں ہے قوت سماعت نہیں ہے اس کے اندر تو آنکھیں جتنی بھی موٹی ہوا جتنی کھول کھول کے آنکھیں ہو گئی سن نہیں سکتا اور اگر ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں تو کان جتنے بھی کھول کھول کے وہ دیکھنا چاہے دیکھ نہیں سکتے حالانکہ یہ پاس پاس تو جس طرح یہ پاس ہوتے ہوئے بھی دور ہیں اسی طرح آل میں غیب ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی دور ہے اس لیے کہ وہ ہمارے حد اطراف سے اس طرف ہم مجبور ہیں کہ کوئی ایسی ہستی آئے جس کا تعلق ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو ادھر سے لے ادھر دے اور وہ ہستی ہمارے اندر ہی موجود ہوتی ہے ہمیں پتا کوئی نہیں ہوتا تا پروردگار یہ بتا دے کہ یہ ہے وہ ہستی تمہارے اندر اور اب ہم اس کی اس دوسری صلاحیت کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں بےسط اس کا مطلب ہوتا ہے بے ست کا مطلب ہوتا ہے آن کرنا ہر سال بھیجنا تو بھیج تو اللہ پہلے ہی دیتا ہے لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کب ہوئی چالیس سال کی عمر وہ جو سو گئے تھے کاف والے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا پھر ہم نے انہیں پیدا کیا پھر ہم نے انہیں زندہ کیا ہم نے ان کی وہ صلاحیت جاگنے والی پھر آن کی پہلے اسے آف کیا ہوا تھا تو اللہ تعالی اس کی اس دوسری حیثیت کو آن کر دیتا اور بتاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو ادھر کی بھی جانتا ہے ادھر کی بھی جانتا ہے اب اس کے دونوں حیثیتیں ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں اب اس کا رابطہ ہم سے بھی ہے ماں آتا کمر رسول جو تمہیں اب رسول دیتا ہے آنکھیں بند کر کے لے لو تو جس طرح ہماری اس دنیاوی حیات کے لیے آکسیجن ضروری ہے. اس کے بغیر نہ کوئی نمازی زندہ رہ سکتا ہے نہ کوئی حاجی زندہ رہ سکتا نہ کوئی حافظ زندہ رہ سکتا نہ کوئی شرابی زندہ رہ سکتا جو بھی انسان ہے اس کی ضرورت اسی طرح رسالت انسان کی مانوی حیات کے لیے ضروری لہذا رسول پر ایمان کو اللہ نے زندگی قرار دیا ہے اور آپ کے لیے روحانی جو تعلیمات بیجی ہیں ان کو زندگی قرار دیا ہے اب امن کان تن فاہ یہی نہ ہو کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا ہم نے اسے زندگی دی یعنی پہلے کافر تھا پھر ہم نے اسے مسلمان کر دی. ایمان لے آیا وہ رسالت پر اللہ کا انکار کسی کو بھی نہیں اللہ کا انکار ابو جہل کو بھی نہیں تھا ابو جہل کافر ہوا ہے تو محمد کی رسالت کو نہ مان کر ہوا ہے اللہ کو نہ مان کر نہیں وہ طواف بھی کرتا تھا حج بھی کرتا تھا بیت اللہ کے گلاب سے لپٹ کے دعائیں مانگا کرتا تھا اللہ کو مانتا جو بھی کافر ہوا ہے وہ محمد کو نہ مان کے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ہو اس کا نام ہی عبداللہ تھا اسی طرح اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں لوگ مانتے ہیں، ہم خدا بھی کہہ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں کوئی نام نہیں ہے خدا کا اللہ کا اسمار میں خدا کا نام نہیں لیکن اس کی گنجائش موجود ہے کہ اللہ کو کسی ایسے کوناہے سے یاد کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہو جیسا نیلی چھتری والا سب کو پتا ہے نیلی چھتری والا ہے اللہ آسمان کی طرف جاتا ہے نیلی چھتری پالنہار ڈیر سارے تو اللہ کو جو گارڈ کہتے ہیں وہ بڑی جی سے لکھتے ہیں وہ بھی اس کو وجود پر ایمان لاتے جو پرب کہتے ہیں اس کو وہ بھی کہتے ہیں آسمان پر رہتا سکھوں سے پوچھو ان کا رب بھی آسمان پر رہتا ہے رب پر کسی نہ کسی شکل میں ایمان ہر مذہب کے اندر موجود ہے کفر کہاں ہے نبی کی رسالت کو نہ مان کر من کانا مئی تنخا یہ ناؤ وجالنا لہو نور بہی ناس اور ہم نے اس بندے کو ایک نور عطا کر دیا نور ایمان جس کو لیے وہ لوگوں میں گھومتا ہے اب جو آنکھیں اس ایمان والے کو ملی ہیں وہ آنکھیں کافر کے پاس نہیں اس لیے کہ اس کی آنکھیں غیب کو دیکھ رہی ہے کافر کی نہیں دیکھ کہہ دیا گیا کہ یہ پانی ناپاک کافر اسے لیبورٹری میں لے جائے گا اسے دیکھے گا چیک کرے گا وہ کہے گا جی یہ تو پانی بالکل صاف ستھرا ہے کوئی نقصان دہ نہیں اس کے اندر کوئی بیکٹیریا نہیں ہے فلاں نہیں ہے ڈھیل نہیں ہے یہ پانی بالکل یہ قابل استعمال ہے لیکن یہ جس کو وہ دوسری آنکھیں ملی ہیں وہ کہتا نہیں اس کے اندر پیشاب گر گیا ہے اور یہ آپ پاک نہیں ہے جو اس کی آنکھیں دیکھتی وہ نہیں دیکھتی ایک آدمی کا وضو نہیں ہے وہ نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا کہتا نہیں میں ناپاک نماز نہیں ہوتی کافر کہے گا ابھی تم صابن سے نہ کے آئے اگر وضو کے اس نے کلی نہیں کی وضو کے فرائض اس نے ادا نہیں کی اسے تو وہ سارا سمندر بھی بہا دے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا غسل جس کا نام اسلام جس کو غسل قرار دیتا ہے وہ کوئی اور کی اس کی شرائط ہے اس کے فرائض ہے تو وہ اس شخص کی ماند ہو سکتا ہے کمن فضلات لحسا بے خار جمہا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں پڑا ہوا اس میں سے نکل نہیں سکتا اس طرح فرمایا مستیب اللہ ولی رسول اے ایمان والو جب تمہیں اللہ رسول بلایا کریں ظاہر ہے اب اللہ کی آواز کون سنے گا اللہ بھی بولے گا تو کس کی آواز میں بولے گا محمد کی آواز میں بولے گا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تو نہیں نا سنے گا استجیب و اللہ رسول اللہ رسول کو لبیت کہو اذا دا جب وہ تمہیں بلائیں دونوں دہا تو اس کا مطلب یہ کہ جب محمد تمہیں کہا کرے ادھر آئے تو یوں سمجھا کرو کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی منہ سے اللہ کا بلانا بھی نکلے گا لادا فرمایا لا آلو دعا الرسول کا دعا بادم بابا دیکھو نبی کے بلانے کو اس طرح مت سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے اس تجیب اللہ والے رسول کم لما یوشی اس لیے کہ وہ دونوں تمہیں اس کام کے لیے بلاتے ہیں جس سے تمہیں زندگی ملتی ہے تو اللہ رسول کے احکامات کیا ہیں زندگی جس طرح آپ کھاتے ہیں تو یہ کیا جو کھانا آپ کھاتے ہیں یہ زندگی ہے نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے تو جب کوئی کسی سے کہے کہ بیٹا یہ کھاؤ یہ تمہاری زندگی اسی طرح اللہ رسول کے احکامات تمہاری زندگی ہیں کون سی زندگی وہ مانوی زندگی وہ زندگی جس کی قدر تمہیں آخرت میں جا کے آئے وہ زندگی جو کمانے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے وہ انتار اللہ حیوان اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہوگی جس کے پاس ہوگی وہی زندہ ہو ورنہ لایا مفیہ والا وہاں پھینک دیا جائے گا جہاں کی زندگی زندگی نہیں ہے اور موت تو وہاں ہے ہی کوئی نہیں تو رسالت ہماری تو مجبوری ہے اس کے بغیر ہمیں اس طرف کی کوئی بات پتا نہیں چل سکتی اور زن اور تخمینے پر پہاڑ جیسی زندگی گزاری نہیں جا سکتی پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی قبروں سے کون پلٹ کے آیا ہے جو پکا پتا ہو کوئی پتہ نہیں کوئی مڑ کے آیا جی ہاں جو سدرات المتہا پہ گیا تھا وہ مڑ کے آیا انہوں نے بتایا یہ مڑ کے آنے والے نے بتایا جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے ہاتھ ملا کر آیا اس نے بتایا اور جو ابراہیم علیہ السلام سے مانکا کر کے آیا اس نے بتایا اور کس مڑنے والے کا تمہیں انتظار ہے تمہارا باپ مڑ کے آئے گا جو سو جھوٹ بولتا ہے دن میں پھر تمہیں اعتبار آئے گا یہ اس نے بتایا ہے جو اصاد المصدوق ہے وہ سچا جس کی صداقت کی قسم رب نے کھائی اشرف علی تھانگی رحمت اللہ اپنی بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ آخر آدمی ایک آدمی کے کہنے پر کیسے اعتبار کر لے کے کہنے پر آدمی کو مجرد اس کے کہنے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کی مثال دی انہوں نے کہ آپ کی والدہ ماجدہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ تیرے ابا جان اور آپ آنکھیں بند کر کے ابا جان کے پاؤں دھونا شروع کر دیتے ہیں مٹھیاں پرنا شروع کر دیتے ہیں تنخواہ ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں چومنا چاٹنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی اس کے قدموں میں گزار دیتے ہو اور ایک جھوٹی عورت کے کہنے پر کہ یہ تیرا باپ ہے حالانکہ وہ دن میں تیرے سامنے سو جھوٹ بولتی کبھی تیرے ذہن میں خیال آیا کہ ماں جھوٹ بھی بول سکتی ہے اس معاملے میں تو گڑبڑ بھی ہو سکتی ہو سکتا ہے میرا باپ نہ ہو نہیں تیرا دماغ یہ بات نہیں سوچ سکتا دیر جھوٹی ہو مگر اس معاملے میں یہ سچی تو کہتے ہیں کہ نبی تو وہ ہستی ہے جس کے دشمن بھی اس پر جھوٹ کا الزام نہیں لگا قرآن نے کیا بات کہی ان لا یو قدو نہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے ہم سے پوچھو تم پہ تو جو گزرتی ہے گزرتی ہے والا قد نالم و یزیک صدر کا بیما ہمیں معلوم ہے کہ ان کے قول سے ان کے ان آیات کو جٹلانے سے آپ کا سینہ گھڑتا ہے اور ہمیں معلوم ہے آپ غمگین ہوتے ہیں لیکن نبی ذرا ہمارے غم کا اندازہ کرو ان لائک ظالمین لہ جہادون یہ لوگ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے تمہیں تو صادق کہتے ہماری ہیں ہماری آئے کو جھٹ یہ کہتے ہیں تم سچے ہو یہ جھوٹا ہے قرآن جھوٹا تم سچے ہو تو وہ ہستی جس پر ابو سفیان کیسر کے دربار میں کھڑا ہو کر کہے کہ بچپن سے لے کر آج تک ہم میں سے کسی نے ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنی جب وہ ہستی تمہیں کہہ دے کہ کوئی تمہارا رب ہے اور اس کے یہ تقاضے ہیں تو تمہیں آگے پڑھ کے ماننا پڑے ہر چیز دیکھ کر یقین نہیں لایا جاتا تو رسالت ہماری مجبوری ہے آپ خبریں سننے بیٹھ جاتے ہیں کیوں خبریں سننے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے پاکستان میں بارش ہوئی ہے یا نہیں یا فلاں جگہ قتل ہو گیا ہے اگر آپ کی اپنی اتنی طاقتوں کے خود آپ لندن بھی جا سکیں اسی وقت اور امریکہ بھی جا سکیں اسی وقت اور پاکستان بھی جا سکیں اسی وقت اور سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے کیوں ٹی وی آپ کی مجبوری ہے اس لیے کہ آپ خود ادراک نہیں کر سکتے ان خبروں کو پا نہیں سکتے آپ کو کوئی شورس چاہیے رسالت تمہاری مجبوری ہے اور کوئی سورس تمہارے پاس نہیں ہے غیب کو جاننے ہماری مجبوری رب کی حاکمیت رب کی ربوبیت کا تقاضا رسالت کیوں وہ ہمیں تعلیم کرے ہمیں سکھائے غلط کیا صحیح کیا ہے اس کے بعد اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کا مواخذہ کرے اور جب تک یہ تعلیم ہم کو پہنچتی نہیں تب تک حق ادا نہیں اس نے رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے بڑی مشقتیں برداشت کر کے اللہ تعالی کے احکامات لوگوں تک پہنچائے پھر رسالت رب کی حاکمیت کا جزو لا یان فق ہے اگر وہ عادل ہے مال یوم الدین بدلے کے دن کے مالک بدلہ کس چیز غلط کیوں کیا ہے تو غلط ہمیں پتہ ہوگا تو پوچھا جا سکتا ہے نا غلط کیوں کیا ہے جب آدمی کو پتہ ہی, ہی اور نیکی کیا ہے پتہ ہوگا تو کرے گا تو اس کا بدلہ ملے گا نا؟ جس کی جزا ملے گی ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے طور پر کسی چیز کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ چیز اس کے غصے میں اضافہ کر رہی ہے جیسے بہت سارے لوگ وہ خوشبو لگا کے آ جاتے ہیں ان کو تو اچھی لگتی ہے اسمتیں سب کو اچھی لگتی ہوگی اب ساتھ والا بیچارہ اسے زکام ہو جاتا ہے وہ اٹھ کے دور جاتا ہے یہ سب پھر وہاں سے اٹھ کے اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے کہ خوشبو لیتے کیوں نہیں اٹھ اٹھ کے کہاں جاتے معلوم ہونا ضروری ہے کہ کون سی چیز اس کو اچھی لگتی ہے کون سی چیز کو بری لگتی ہے کن چیزوں کو پسند کرتا ہے کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے فرمایا کو ہال نو نبی کم بل اکثرین امالبی ان سے کہیے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ گھاٹے والے کام کرنے والے کون سے لوگ ہیں کون سے وہ لوگ ہیں جن کو امال کی منڈی میں گھاٹے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ زین اب اللہ فی الحال دنیا جن کی دنیا کی زندگی کی ساری سہی یہی گم ہو کر رہے آپ یہاں سے فیکس کرتے ہیں فون کر کے پوچھتے نا صاف نکلی ہے آپ نے فیکس کر دیا اور مطمئن ہو گئے کہ بھائی آپ بھائی جان کل آ جائیں گے ویزے پر اور بھائی جان کو فیکس وہاں ملی نہیں ملی ہے تو خراب ہے کنفرم کرنا پڑ اللہ سے آئیے فی پھر آئے دنیا جن کی دنیا کی زندگی کی ساری محنتیں یہی ختم ہو گئیں جب ان کی جان گئی سب ختم لیکن اصل جو گھاٹے کی چیز ہے وہ کیا ہے وہ ہوں یک نہ اننا ہوں نہ سُنا وہ یہ سمجھتے رہے کہ بڑی ڈھیر کمائی کر کے لے کے جا رہے. ایک آدمی یہاں سے گھر بیچتا رہتا پیسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دو چار ملین پاکستان میں ہو گئے یہاں سے وہ ریزائن کر کے چلا جاتا آپ کا جا کے دکانیں وکانے دو چار دے دوں گا کرایہ اپنی نیند کہوں گا اپنی نیند جاگوں گا کوئی پوچھنے والا نہیں ٹاؤن پہ ٹانگرا کے چودھری بن کے بیٹھوں گا وہاں گیا تو پتا چلا وہ پیسے تو کوئی نہیں آدھے ایک بھائی کے نام ہو گئے آدھے دوسرے کے نام ہو گئے کچھ جب جان نے اپنے نام کروا لیا اور اس کو اب رہنے کے لیے کرایہ کا مکان لینا پڑے گا تو پھر وہ کیا کہتے کاش مجھے پہلے چل جاتا تو میں ایسے لوگوں کو جب پتا چلے گا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہمارے اکاؤنٹ میں تو وہ یہ کہیں گے ربر جی اون پروتھ ہمیں واپس جانے دینا لیٹس گو بیک ربر جی اون لمالو سالہ تاکہ اب میں نیکیاں کر کے لے کے آؤں تو وہ جن کی سہی دنیا میں گم ہو گئی مگر اب سوچ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے وہ یقین ان یقینوں نے سنا وہ یہ سمجھ کے گئے تھے کہ آگے بڑی ڈھیر ساری نیکی ہیں تو نیکی وہ چیز ہے جس کو اللہ اور رسول نیکی کہیں ہماری مرضی کی چیز نیکی نہیں ہے وہ تھوڑی سی بھی چیز بتا دیں ہم ان کے حکم پر عمل کریں تو وہ نیکی اپنی مرضی سے جیسے فرمایا الحج و عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہونا حج اب اگر کوئی آدمی یہ کہ میدان عرفات تو میری دھوپ اور میری ریت ہے سہرہ, وہاں کیا رکھا ہو؟ یہاں موج کروں گا حرم خالی ہو جائے گا چوموں گا ہجر اسود کو ہوتے ہیں میں سینا رگڑوں گا جا کے بیت اللہ کے ساتھ ابھی تو موج ملی ہے تو اس کا حج ہو جائے گا حج اللہ کا حکم حج و عرب وہاں جاؤ صحرا میں بیٹھو تو حج ہو جائے گا ہجر اسود سے چومتے رہو اس کو تو وہ حج نہیں کسی طرح باقی نہیں کا بھی ہوتا ہے تو ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمیں کوئی آئے بتانے والا ہم خود معلوم نہیں کر سکتے اور رب کی حاکمیت کا تقاضا ہے کہ انسانوں پر اتمام حجت ہو لے اللہ یقون اللہ اللہ حجت بعد رسول رسولوں کو بھیجنے کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہ لاد جوہی اللہ نے خلافت قائم کی نیابت قائم کر دی اور قسمت تبلیغ کا ایک شعبہ کام کر دی آپ دیکھتے ہیں کورٹ کے اندر آپ جا کے کوئی محکمہ کرتے ہیں کوئی کیس کر دیتے ہیں کیس ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ قسمت تبلیغ میں چلے جائیں دروازے کے بعد لکھا ہوا ہے قسمت تبلیغ ان کی ذمہ داری ہے قسمت تبلیغ والوں کی کہ وہ جائیں اور اس بندے کو بتائیں کہ تمہارے خلاف یہ محکمہ ہے یہ دعویٰ آیا ہے اور فلاں تاریخ کو تم جواب دعوی لے کر حاضر ہو جاؤ جب تک سمن کی تعمیل نہ ہو آپ جائیں دروازہ آپ نے دکھانا ہے اگر آپ جا کے دیکھ آئیں گے کل وہ مکر جائے گا نہیں جی وہ تو, تو میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں لہذا جو بھی جائے اس کی حیثیت آفیشیل ہونی چاہیے رسول کی حیثیت آفیشیل ہوتی وہ اس دفتر کا بندہ ہوتا ہے وہ آسمان کے قسمت تبلیغ کا آفیشیل ہوتا ہے اور وہ جب اتمام کر دیتا ہے دروازہ دکھانا کس کا کام ہے ازہ بلا فراون اللہ کا ایموسا جا فراون کے پاس گا اور اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یا تو آپ ساتھ ہوں گے دروازہ بتائیں گے وہ اندر سے جا کے سائن لے لیتے ہیں یہ جو ہم کلمہ پڑتے ہیں نا یہ ہم سمن پر سائن کر دیتے ہیں کہ جی مجھے پتا چل گیا ہے اللہ رسول کا حکم کیا ہے مجھے پتا چل گیا ہے میں بندہ ہوں اللہ حاکم ہے رسول اس کا نائب ہے اللہ کے احکامات رسول کے تھرو مجھ تک آئیں گے اور میں ان کی اطاط کروں گا یہ آپ نے سائن کر دی جب کہہ دیا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ کا وعدہ ہو گیا کہ آپ اس تاریخ کو آئیں گے آپ ان اقامات کی تعمیل کریں گے اسی لیے اس کو مسا کہا گیا تو اس مثاق کو پورا کرو اللہ جی وہاں کا کنبے جو اللہ نے بڑا پکا کر کے تم سے لیا ہے تو پورا اور فو بیاہ دی تم اپنا وعدہ نبھاؤ میں اپنا وعدہ نبھاؤں تم نے جو میرے ساتھ طے کیا جو ایگریمنٹ تمہارا ہوا ہے جو تمہاری ذمہ داریاں وہ تم ادا کرو جو میرے ذمہ ہیں میں ادا کروں راضا فرمایا کہ اگر قیامت کو عدالت لگنی ہے تو سمن کی تعمیل ہونی بہت ضروری ہے تاکہ وہ ملزم جب آئے تو یہ نہ کہ مجھے پتا کوئی نہیں تبلیغ نہیں ہوئی تو اسے پوچھا جاتا ہے تمل ابلاغ فون کر کے ان سے پوچھ لیں آپ کہ صاحب وہ تبلیغ ہو گئی ہے سمن سائن ہو گئے وہ کہیں گے کہ نام بندے نے سائن کر دی اسے جا کے بتا دیا گیا رسول یہ کام کرتا ہے اللہ ال بلخ تو خالو بلا قد بلخ تل و ادئی و نسا تل اما آپ نے تین بار آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرمایا اللہ عما اے اللہ تو گوار ہے میرا کام پورا ہو گیا میں نے جزیرہ العرب میں سمن پر سائن کروا لیے اس کے بعد بل شاہد الغائبہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں وہاں تبلیغ کا اتمام کریں جو یہاں موجود نہیں تو حاکم کی عدالت ڈیپینڈ کرتی ہے قسم تبلیغ پر اگر ملزم پر سمن کی تعمیر نہیں ہوئی تو عدالت ہینڈیکیپ ہے تو کہہ ہے مجھے پتہ نہیں ویری سوری پوچھا جائے گا جی کیوں نہیں سمن کی تعمیر کیوں نہیں ہوئی بھیجا کیوں نہیں گیا اسی لیے کہا گیا کہ جس کو نہیں پہنچا ہے حکم یہ فقہ کے اندر ایک مسئلہ شیخ الجبل کا کہ کوئی صاحب بوڑھے ہیں اور پہاڑ کے اوپر رہتے ہیں اور کبھی نیچے نہیں اترے نہ کسی انسان سے ان کا آمنا سامنا ہوا اور نہ کسی رسول کی تعلیم ان تک پہنچی نہ کسی رسول کو خود وہ فیس بائی فیس ملے اگر اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا کہا گیا جی اس پہ ان احکامات کا اطلاق ہی نہیں ہوگا جب اسے حکم ہی نماز کا نہیں پہنچا تو نماز کا سوال بھی نہیں ہو جب روزے کا حکم نہیں پہنچا تو روزے کا سوال بھی نہیں ہو تو اللہ کا عدل ڈپینڈ کرتا ہے قیامت کے دن آپ کی تبلیغ پر یہ اتنا اہم شعبہ ہے اسی لیے نبیوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں پتھر بھی کھائے ہیں آروں سے بھی چیرے گئے ہیں آگ میں بھی ڈالے گئے ہیں لیکن انہیں معلوم تھا اللہ نے فرمایا جو لوگ وہی کو نہیں مانتے کہ جی انسان پر وہی نہیں آ سکتے انہوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا حاکم نہیں سمجھا انہوں نے اللہ کو ماں کا جب اللہ حق کا قدر ہی ماں انزل اللہ علیہ بشار شاہی جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی انہوں نے اللہ کو حاکم مانا ہی نہیں ہے انہوں نے اللہ کو عادل مانا ہی نہیں ہے انہیں اللہ کی عدالت پر ایمان ہی نہیں اس لیے کہ عدالت ہوگی تو لازمن اس کے لیے دعوے کی کاپی پہنچنی ضروری ہے کہ ان سے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا عدالت ملزم کو دعوے کی کاپی پہنچانا عدالت کی ذمہ داری کہ صاحب آپ سے یہ سوال ہوگا پوچھا گیا ہے کہ نہیں فلانس علند السلہ ولانس علند المرسلی ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی سوال کریں کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے اول ما یوس البہل العبد و یوم القیامت بندہ مومن سے سب سے پہلے جو سوال عبادات کے بارے میں قیامت کے دن کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا اور معاملات میں جو پہلا سوال ہوگا جو کیس پٹ اپ کیے جائیں گے سب سے پہلے قتل کے کیسز ہوں گے خون کا حساب ہوگا عبادات میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اب پتہ چل گیا آپ تیاری کریں جس دن رب کی عدالت لگے تو آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ جواب ہے جواب دعوی اور اس کی کاپی عدالت میں موجود ہونی چاہیے جواب دعوے کی بھی اور وہ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ تیار کر رہے ہیں سارا کچھ جیسے جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے ریڈر اس کو لکھتا رہتا ہے اسی طرح مافن اللہ دئی رقیبن عتید رب کا ریڈر تمہارے ساتھ لگا ہو تمہارے منہ سے لفظ بن کر جو بھی بات نکلتی ہے ایک مستعد لکھنے والا فوراً اس کو لکھ لے اور کیا مت سارا کاڈ پیش ہو آپ نے کیا کہا تھا کیا, کیا تھا تو رب کی حاکمیت کا لازمی تقاضا اگر کوئی حاکم ہے تو یہ لازم ہے کہ وہ قانون بنائے اور جو قانون نہیں بناتا وہ حاکم نہیں اور جو قانون بناتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ قانون کو لوگوں تک پہنچائے ریڈیو میں اعلان کرے ٹی وی میں اعلان کرے اخبارات میں اعلان کرے پوسٹر لگائے کوئی بھی طریقہ لیکن لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے جب یہاں پہ بیلٹ ضروری ہوئی تھی سیفٹی بیلٹ تو آپ کو پتا کہ بڑے بڑے افیسر چوکوں میں کھڑے ہو گئے تھے اور ایک ہفتہ یا دو ہفتے لوگوں کو کہتے رہے تھے کہ یا پلیز یہ آپ باندھ یہ باندھ دیں اس کے بعد انہوں نے چلان کرنا شروع کر دیا جب پتا چل گیا کہ کم از کم اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ ساتھ والے کو بتائے کہ بیلٹ باندھ لو اب اگر وہ نہیں باندھتا تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو گیا آپ پو پوچھ لیں ہوں ان نما اللہ وہ نل حساب نبی تیرے ذمہ پہنچانا ہے حساب ہم لیں عدالت ہماری ہو تو جو حاکم ہے لازم ہے تو اس کا قانون اور جس کا قانون نہیں ہے وہ حاکم نہیں ہے اللہ کو ہم نے کیا سمجھا مسئلہ یہ ہمارے قوانین ہیں ڈھیر سارے قوانین ہر شعبے میں قوانین ٹریفک کے ہیں لائسنس بنانا ہے اس کے ہیں بہت ساری فارمیلٹیز ہیں اور ان میں سے رائے کے دانے کے برابر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تم ہاسبہ ہوتا امر فلاں اور امر فلاں اللہ کے احکامات کو آپ نے مشورے ہے جیسے کوئی فیزیو تھراپسٹ کہتا ہے کہ صبح ٹانگے کھڑی کر کے دو تین دفعہ ان کو بند کر کے کھول دینا اور آپ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں آپ نے اللہ کو فزیو تھراپسٹ سمجھا تو وہ کہتا ہے صبح اٹھ کے نہ آرمن جو وہ جا کے دو فرض پڑنے تم نے صحت تمہاری ٹھیک ہو جائے گی یہ قانون ہے مشورہ نہیں ہے یا من لاتا کلو رائے ایمان والو سود مچ کھاؤ یہ قانون ہے یہ مشورہ نہیں ہے جیسے کوئی حکیم آپ کو کہتا ہے کہ یہ کرو آپ کی مرضی ہے کرو نہ کرو کوئی آپ کا گم نہیں ہوتا ہے وہ حاکم ہے علیہ صلیح بھی ہاکمل الحاکمین اس کا قانون نہیں ہے لیکن آج امت مسلمہ کے اندر اللہ کے وجود کو تو تسلیم کیا جاتا کہ ہاں اللہ نام کی ایک ہستی ہے وی ڈو بلیو آسمانوں پر رہتا ہے فرشتے وغیرہ پیدا کیے انہوں نے اس کا بڑا حکم چلتا ہے اور جو کام ہم نہ کرنا چاہیں کبھی کبھی زبردستی کروا بھی لیتے ہیں اس لیے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اگر کروائے گا تو زبردستی کروائے گا باقی قانون وہ ہمارا چلے گا ہم نے بنا دیا کہ ننگے طافے آ سکتے ہیں تو ننگے طافے آئیں گے سڑکوں پہ پھریں گے ہوٹلوں میں گھومیں گے ان کے لیے کوئی رستہ بند نہیں ہے یہ اس زمین پر ہمارا قانون چلے گا فراؤ اسی کا نام فراؤن نے جو دعوی خدائی کیا تھا وہ یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو میری نماز پڑھو نماز وہ خود بھی اپنے معبودوں کی پڑھا کرتا تھا چڑھاوے جہاں چڑھانے تھے وہ فراؤن جا کے چڑھایا کرتا تھا. اس نے نماز کا تقاضا نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ چڑھاوہ میرے اوپر چڑھاؤ میری نظر مانو اس کے معبود تھے فرعون کے بھی معبود تھے جن کے آگے وہ ماتھا ٹیکتا تھا جب اس کی قوم نے یہ کہا کہ موسا اور اس کی قوم تو دوسرے علاقوں مانتی ہے وکال من قوم میں پھراؤ نہ آتا درو موسا و قوما کیا اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا زمین میں فساد پھیلائیں یادارہ کا وہ تمہیں بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ روحانی طور پر فراؤن کے معبود تھے پھر وہ کون سی خدائی کا دعوی کرتا تھا وہ کہتا تھا مصر میرا حکم مصر پر میرا چلے گا معبودوں کا حکم عبادت تک ہے وضو کیسے کرنا ہے غسل کیسے کرنا ہے مسجد میں دایا پاؤں اندر رکھنا ہے بایاں پاؤں باہر نکالنا ہے ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں نہیں باندھے رفایہ دین یہ تعلق اس کا یہاں تک ہے مسجد کے باہر کی بات نہ کرے وہ بلدیہ قانون, قانون بنائے گی ہم قانون بنائے گی ہماری فلام مشری قانون بنائے گی علی ملک مصر بہادل انہار من تجری یہ ملک مصر میرا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے میرا وہ فرحون ہے یہ رب کا ہے للہ معا فی سماواتے ہو ماں بھائی نہ ہو ماں وہ متا سرا یہ پٹرال بھی اس کا یہ گیلی مٹی کے اندر مٹی کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اس کا تو جو رب کے قانون کو بھی مانتا وہ اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا وہ فراون والا دعویٰ کرتا ہے کہ حاکم زمین کا میں ہوں باقی یہ کہ وہ ڈوگوا کے طور پر ایک خدا اوپر رکھا ہوا ہے اوکھے سوکھے ویلے واسطے جب بارش بند ہو جائے تو پھر کھڑے ہو جائیں گے اس کے سامنے پھر برسات ہے اب کیونکہ اب کہیں سے نہیں برستی ہو اب امریکہ نہیں برسا سکتا اب مجبوری باقی قانون اس کا کوئی نہیں وہ ہمارا قدر اللہ حق کا قدر اس کالو من اللہ جس نے یہ کہا کہ اللہ نے بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی اس ظالم نے اللہ کی قدر نہیں پہچان کہ اللہ نے کوئی قانون ہی نہیں بنایا مقصد اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں عوامر نواہی نہیں سب انزین الفا حشتین علیم انف دنیا والا کے را جو لوگوں میں بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کون مانتا خدا کو ایک عقیدے کے طور پہ مان لیا حاکم کے طور پر نہیں مانتا ورنہ امر ہو میرے رب کا اور کوئی توڑ کر پھر اس کی زمین میں رہے خارج دولا نہ ہو جاتا ساری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا رب ایک افسانوی شخصیت ہے روحانی چیز ہے تویس گنڈوں میں کوئی حرکت کر دیتا ہے باقی قوانین یہ تو مشورے ہیں مانو نہ مانو اس لیے کہ وہ پہنچانے والا ایک مولوی بیٹھا ہوتا ہے جس کی تنخواہ کمیٹی دیتی ہے اب چوہدری صاحب جس مولوی کو نو سو یا ہزار تنخواہ دیتے ہیں اور مہینہ جھڑکتے بھی رہتے ہیں ہر نماز کے بعد کہ یہ اس طرح کیوں ہوا دو منٹ پہلے کیوں کھڑی ہوگی دو منٹ لیٹ کیوں ہوگی اور یہ پانی آج کیوں نہیں تھا اور فلاں بھی نہیں تھا اس کی بات پہ وہ کیسے ہی عمل کریں گے مسئلہ تو یہ اور جن سے وہ تنخواہ لیتا ہے ان کے سامنے حق بات کیسے کرے گا اسے پر نکال دیں گے کمیٹی کا غلام بنا لیا ہم نے مولوی کو حق بات نہیں کرتا بیچارہ وہ بھی تو انسان ہے پیٹ اس کے ساتھ بھی لگا ہو ایک صاحب گئے نماز پڑھنے ٹوپی نہیں تھی پاس ننگے سر کھڑے ہو گئے نماز پڑھ کے فارے ہوا تو مولوی صاحب گرد ہو گئے انہوں نے کہا یہ ٹوپی کیوں نہیں رکھی تم بغیر ٹوپی کی نماز کیوں پڑھی اس نے کہا وہ سامنے درخت کے نیچے چودھری صاحب اور چار گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو پڑھی کوئی نہیں ہے آپ نے مولوی صاحب ان کو نہیں کہا میں نے بغیر ٹوپی کے پڑھی ہے پر پڑھی تو ہے نا چودھری کو نہیں کہا تم نے تمہاری جماعت ہوئی اور وہ وہاں بیٹھا رہا اس کو کیوں نہیں چودری کہا تھا چودھری صاحب نماز صاحب کہا بس کر رہے کام ہماری عزت خراب کروانے لگے تو مولوی صاحب کے آگے بھی پھر یہی غریب آدمی چڑھتے ہیں اب وہ ایم سی والوں کو کہہ کہ کے انہوں نے نوکری خطرے میں ڈالی تو چونکہ سامنے ایک بندہ ہوتا ہے لہذا اس حکم کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں ہم اس کو اللہ کا حکم نہیں سمجھتے مولوی کے لوگ کیا کرتے یہ مولویوں کی بات ہے اور مولویوں نے ایسے کر دیا مولوی صاحب نہیں لینے دیتے اور مولوی بلا کرتے اگر کر کا بند کیا ہوا ہے پرویز مشرف صاحب اب کسی سے نہیں ڈرتے مولویوں نے آگے لگایا مولوی ایسا کرتے ہیں؟ مولوی اللہ رسول کی بات کرتے ہے مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ جو موجودہ جنرل سیکٹری ہمارے ختم نبوت کے ان کے والد صاحب تھے یا عزیز الرحمان جلندری صاحب وہ کہا کرتے تھے دیکھو مولوی جو کرے وہ کبھی نہ کرنا اس لیے کہ وہ انسان کا عمل ہے اس میں ختا بھی ہو سکتی ہے مولوی اسوا نہیں ہے مولوی جو کہے اس پر عمل کر اس لیے تو اللہ رسول کی بات پہنچائے گا مولوی کے عمل میں بھی اس کے قول کو دیکھو جو سے ملتی ہوئی چیز ہے اللہ رسول کے احکامات ہیں ان کو لے لو آنکھیں بند کر کے مولوی کے پیچھے بھی مت چلو وہ بھی انسان آپ نے سنا کل مولانا محمد یوسل الدھیانوی رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا بڑی پائے کی شخصیت تھے میرا ان سے ذاتی بھی تعلق تھا یہ وہ موت ہے جس کی دعا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخصیت کو دیتے تھے جس سے خوش ہوتے تھے اور ان کی زندگی بھی وہ زندگی تھی جس کی دعا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچے کو دیا کرتے جس سے حضور خوش ہوتے تھے اسے دعا دیا کرتے تھے عش سعیدن مت شہیدن سعادت کی زندگی گزار اور جب مرے تو شہادت کی موت ہوئی ان کی ساری زندگی کال اللہ کال رسول میں گزری ہیں. کہتے ہیں کہ جی وہ سو سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے یہ تو کتابیں ہیں مگر جتنے بندوں کے وہ مصنف ہیں اور جتنے لوگ ان سے پڑھ کے نکلے ہیں ان کی تعداد کوئی ہے. اتنے لوگوں نے ان سے سیکھا ہے اور جس بندے کی رگوں میں اتنا خون نہ ہو جتنا اس کی سیاحی جو ہے وہ خرچ ہوئی ہو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے مارنے والے تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا انہوں نے ان کے حق میں کوئی نقصان کر دیا یہ نقصان نہیں یہ ایسا ہی معاملہ جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا اور ہاتھ جھار کے انہوں نے کہا تھا کہ یوسف گیا اور یوسف بادشاہ بن گیا تھا سہادت کی زندگی اسی پچاسی سال ان کی عمر تھی اب ظاہر ہے کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے ترگے نبی محمد ورگے من تقریر روانی لیکن اس شان سے جانا کہ زندگی اس طرح گزرے اور موت اس طرح ہو شہادت کی بہت بڑی شہادت کی بات ہے باقی یہ کہ موت العالم موت العالم ایک عالم کی موت پورے جہان کا نقصان ہوتا ہے وہ صرف ان کے گھر والوں کا نقصان نہیں عام بندہ مرتا ہے تو گھر والوں کا نقصان ہوتا عالم جب مرتا ہے تو پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے پورے جہان کا نقصان ہوتا ہے اور پورے معاشرے کو تعزیت کرنی چاہیے اس کی باقی اس سلسلے میں چونکہ ان کا جو ان کی جو فیلڈ تھی ان کا میدان تھا وہ قادیانیت تھا وہ انہیں کے پیچھے لگے ہوئے تھے انہی کی ہٹ لسٹ پر تھے وہ بلکہ جب انہیں مرزا تیر نے مبائل کا پیغام بھیجا تھا اور کہا کہ تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ تیرا یہ کہنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور قیامت کے دن میں جب اپنے نبی کے سامنے جاؤں گا تو کہوں گا اللہ کے رسول دیکھو جھوٹا نبی مجھے اپنے سب سے بڑا دشمن قرار دیا یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور چونکہ ابھی وہ تبدیلی ہونے والی تھی اور یہ بڑی خوشی منا رہے تھے اپنے جمعے کے خطبے میں بھی برزا تار نے کہا تھا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا سسپینڈ ہو جانا ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے متعلق جو دفات تھی وہ بھی سسپینڈ ہو گئی ہیں لہذا ہمارا پچھلا اسٹیٹس بحال ہو گیا ہے ہم دوبارہ مسلمان ہو گئے ہیں تو چونکہ پرویز مشرو صاحب نے دو دن پہلے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دفاع وہی اس کی سسپینڈ ہوئی ہے جو مجھ سے ٹکراتی ہے جو قادیانیوں سے ٹکرایتی ہے وہ بحال ہے تو اس پر بھی انہیں بڑی تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا ہے ہم اس سلسلے میں شیوں پہ کوئی نہیں کرتے شک نہیں کرتے شیوں کو انہوں نے کبھی شیوں سے متعلق کبھی کوئی خاص بات کی بھی نہیں اور اس فیلڈ سے متعلق وہ تھے بھی نہیں دوسرے بھی جو واقعات ہوتے اس کے پیچھے یہی کادانی ہوتے ہیں ادھر سنیوں کو مار دیتے ادھر درشیوں کو مار دیتے ہیں اور ان دونوں کو انہوں نے آپس میں لڑایا اس کے پیچھے بھی یہی ہے تو الحمد للہ یوسل کتنے یوسل تیار کر گیا ہے ایک یوتھ اور لدیانوی کو اب مارنے سے ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا جیسے یہاں عبدل قدیر صاحب تشریف لائے تھے تو ان سے کہا گیا کہ صاحب ہمیں تو شک ہے کہ آپ اصلی عبدل قدیر خان بھی ہیں بھی ہے کہ نہیں ہیں اس لیے کہ آپ اس طرح سادگی سے گھوم پھر رہے ہیں نہ کوئی سیکورٹی ہے نہ کچھ ہے آپ اتنی اہم شخصیت انہوں نے کہا میں اب اتنی اہم نہیں رہ گیا اہم تب تک تھا جب تک اکیلا عبدل قدیر خان تھا اب ڈھیر سارے عبدل قدیر خان ہیں مجھے مار کے اب کسی کو کچھ نہیں ملے گا دشمنوں کو یہ پتا ہے لہٰذا اب مجھے کوئی خطرہ نہیں جب آدمی کو پتا ہو کہ ایک ڈاکومنٹ کہیں پر موجود ہے میرے خلاف تو وہ کوشش کرے گا اسے لے کے جلا دے جب اسے پتا چلے کہ اس کی پچاس ہزار کاپیاں بن گئی ہیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو اب یوسف لدھیانوی کی کاپیاں الحمد للہ بہت ساری ہو گئی ہیں افغانستان میں بھی بیٹھی ہیں پاکستان میں بھی بیٹھی ہیں لندن میں بھی بیٹھی ہیں ساؤتھ افریقہ میں بیٹھی ہیں اب ان کو مارنے سے قائدانی ہوگا کوئی بھلا نہیں ہوگا بھلا اگر ہوا تو یوسف لدھیانوی کا ہو گیا اللہ تعالی نے شہادت کے مقام پر انہیں سرفراز فرما دیا اور یہی ایک مسلمان کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سعادت کی زندگی دے اور شہادت کی موت دے شہادت چل کے جس کے گھر آ جائے نہ انہیں کشمیر جانا پڑا نہ انہیں بوسنیہ جانا پڑا وہ بھی تو ہیں جو پہاڑوں میں دھکے کھا رہے ہیں اس نعمت کے اور ان کے گھر چل کے آئیے شہادت واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین